درگاہدار درگا ہے المدار درگاہ ہے المدار درگاہ ہے المدار درگاہ ہے المدار یا میری تو بھی بڑھا دیتے تک جی دیر بنا دے لہرا کے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے پرچم کا پھر آ یہ پرشم کا پھر آ یہ لہرا کے بتاتا ہے آواز بلاتا ہے بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے ابو الفل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی اپنے میں پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے ہے ہے بلاتا بلاتا بلاتا بے آس مریضوں کو دنیا کے غریبوں کو مسکین و یتیموں کو روتی ہوئی آنکھوں کو ہر ٹوٹے ہوئے دل کی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی یہ آگ بندھاتا ہے عباس بلاتا ہے بلاتا ہے بلادم بلا حیدر کے ملنگوں کی اس در پہ قطاریں ہیں پھولوں کی فرشتوں کی اس در پہ قطاریں ہیں جس جس کا بلاوا ہے جس جس کا بلاوا ہے علاتا ہے عباس है ہے, ہے, ہے, ہے, ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے وہ مولا ختم ہوا شہباز کی نگری ہو ماتم جہاں ہوتا ہو مجلس جہاں ہوتی ہو دینے کے لیے پرسان دینے کے لیے پرسا زہرا آتا ہے بلاتا ہے عباس بلاتا ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے مشرق ہو نجب ہو یا مکہ ہو بکیا ہو وہ قرب و بلا ہو یا شہزادی کا روزہ ہو دنیا کا کوئی ضرور دنیا کا کوئی دائر جب بھی یہاں آتا ہے, عباس بلاتا, ہے عباس بلاتا ہے بے چین ہے گھبرا کے خیمے میں ٹہلتا ہے کیا جرم کیا ایسا کیوں ہاتھوں کو ملتا ہے اے خر تیری قسمت اے ہو تیری قسمت یہ بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے گرتے ہوئے پرچم کو دیکھا شاہ والا نے زینب سے کہاں رو کر عباس کے مولا نے ہم جاتے ہیں دریا پر ہم جاتے دریا پر دل ڈوٹا جاتا ہے تم سو گئے دریا پر دیکھو تو ذرا اٹھ کر شبیر کو گھیرے ہے نو کا یہ کر جب تیر کوئی دل پڑے جب تیر کوئی دل پر آتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے ریحانی کس طرح کی مولا سے وفارے ہیں عباس کے روزے پہ نوا لیے آئے ہیں شاہجادی تکینا کا تکینا کا نوفا جو سناتا ہے عباس بلاتا ہے بلاتا ہے بلاتا